الحمد رب نمین و والسلام على اشرف لمبیا امرسلی حمدین صاحب اجمعین وحتہ بحدی الدین احمد آج ان شاء اللہ بھی عقیدے کے درس ہوگا اور جیسا کہ یوم آخرت اور قیامت کے متعلق آج کل یہ درست ہو رہے ہیں آج کے درس میں انشاءاللہ نشور اور بعث نشور کے متعلق بات کریں گے بعث اور نشور کے معنی کیا ہے اور اس میں انسان کس طرح حشر انسان کو کیا جائے گا اور کہاں لاسبحان و تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے اور لوگ جب قبروں سے نکلیں گے حشر کے لیے تو کس طرح اٹھیں گے اور لوگ کے حالات کس طرح ہوگی ان شاء آج کے درس میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ کریں گے ارد محشر یا اس سے پہلے پچھلے درس میں پچھلے دروس میں قیامت کے متعلق بہت ہی بات ہوئی تھی شروع میں قیامت کی نشانیاں ذکر کیا گیا ہے اور آخری تین درس میں ایک میں موت کے متعلق بات ہوئی تھی کہ موت حق ہے اور کس طرح انسان کی جان نکلتی ہے اور اس کے بعد قبر کی زندگی کے متعلق بات ہوئی تھی کہ لوگ قبر میں کس طرح رہیں گے اور قبر کی زندگی کس طرح ہوتی ہے اور تیسرے درس میں اور آخری درس جو پچھلے تھا کہ قیامت کس طرح اٹھے گی اللہ سبحانہ ہو تو قیامت قیامت جب اٹھائیں گے تو کس طرح ہوگی اور بتایا گیا کہ اس میں دو اصل دو بار سور میں پھکا جائے گا اور اس ایک میں انسان مریں گے اور ایک میں انسان زندہ ہوں گے اور اگرچہ کچھ علماء کہتے نہیں دو کے بجائے بلکہ تین ہے یا اس سے زیادہ ہے لیکن اصل تو دو ہے اور اسی میں پہلے بار جب پھونکا جاتا ہے تو لوگ مر جاتے ہیں اور دوسرے بار لوگ زندہ ہوتے ہیں اسی طرح پچھلے در سے بہت سارے باتیں اسی کے متعلق بات ہوئی تھی کہ کون لوگ اٹھیں گے اور کون لوگ نہیں اٹھیں گے اور اور مسائل ذکر کیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ حشر اور نشر کس طرح ہوتا ہے یعنی اللہ سبحانہ نہ ہو دوبارہ انسان کو کس طرح پیدا کرتا ہے کس طرح دوبارہ اللہ سب اس کو زندہ کرتا ہے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ مسئلہ جو آج ذکر کریں گے کہ لوگ کہاں سے حشر ہوں گے ابھی پچھلے در سے بتایا گیا ہے کہ لوگ جب لوگ کے وفات ہو جائے گی تو جب قیامت ہوگی تو لوگ دو طرح ہوں گے کچھ لوگ پہلے مر چکے تھے جو اپنے قبروں میں مدفون ہے یا کہیں بھی ان لوگ کی وفات ہوئی ہے اور اسی وقت جب پھکا جائے گا جو لوگ زندہ رہیں گے تو اسی میں مریں گے تو دوبارہ جب پھونکا جائے گا تو لوگ کہاں سے اٹھیں گے ہر ایک انسان وہیں سے اٹھے گا جہاں اس کی وفات ہوئی ہے اگر کوئی انسان گھر میں اوپات ہوئی ہے اور اس کے تدفین جہاں تدفین اس کی کیا گیا ہے وہیں سے انسان اٹھتا ہے یعنی جہاں اس کے لاش رکھا گیا ہے اسی جگہ سے وہ اٹھے گا جیسا کہ حدیثوں میں آئے گا اور ابھی پیش کیا جائے گا اور اکثر لوگ تو قبر سے اٹھیں گے اکثر لوگ اکثر دیکھو گے مسلمان کی طرح آپ دیکھو گے عیسائی لوگ یہودی لوگ اور اکثر لوگ دفن کرتے ہیں چند لوگ صرف ہندو لوگ اور چند لوگ جو گزرے جو لوگ جلاتے ہیں یا کہیں پھیک دیتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے اس کو ختم کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ تو قبروں میں ان لوگ کو دفن کیا جاتا ہے اسی لیے اکثر لوگ قرآن میں آیا ہے کہ اکثر لوگ قبروں سے اٹھیں گے اللہ صلی تعالی فرماتے ہیں یومرجون من الجداس جس دن وہ لوگ اجداز یعنی قبرستان و قبروں سے نکلیں گے کہ انو سومیو فگون ان لوگ کی مثال اللہ نے دی جس طرح کوئی اپنے معبود یا اپنے بدھ کی طرف بھاگتا ہے مصیبت کے وقت تو اس طرح لوگ اٹھیں گے اور بھاگیں گے اور اللہ فرماتی دوسری آیت میں یکخرجون من كأنهم جراد منتشر کہ لوگ اٹھیں گے کس کے طرح من الجداد قبروں سے کہ ان جراد جراد یعنی ٹڈی کی طرح یعنی مکھی اور یہ کیڑے کی طرح جیسے بھاگتے ہیں اچانک اڑتے ہیں اسی طرح لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو لوگ اکثر لوگ قبر سے اٹھیں گے جب اللہ سبحانہ ہو حکم دیں گے حضرت اسرافیل کو حکم دیں گے کہ آپ سور میں دوبارہ پھونکو اور اس کو کہتے ہیں پچھلے درس میں ذکر کیا گیا نب خط یعنی دوبارہ زندہ کرنے والی نب یعنی پھونک یہی اسی میں ماریں گے آواز آئے اور تمام لوگ پیدا ہو جائیں گے اور کس طرح وہ لوگ مریں گے اور کس طرح سڑیں گے یہ پچھلے درس میں بیان کیا گیا ہے تو ہر ایک انسان اسی جگہ سے اٹھے گا جہاں اس کی وفات ہوئی ہے اللہ کے کی رسول کیا دلیل ہے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معروف ہے کہ حضرت حمزہ ربی اللہ عنہ شہید ہوئے جنگ میں اور ان کے جسم کو مطلع کیا گیا ان کے جسم کو بہت ہی بری طریقے سے کاٹا گیا ہے کہ پیٹ اور ہر چیز اس کی جو اندرونی حصہ نکالا گیا ہے بدلے کے طور پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حالت دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے لگے لنت صفی نفسی اللہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر صفیہ یعنی اللہ کے رسول کی جو پھوپی تھی اور وہ حضرت حمزے کی بڑی بہن تھی تو اگر صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے دل میں ناگواری محسوس نہ کرتی تو میں حمزہ کو اسی حالت میں رہنے دیتے تاکہ جانور اس کو کھا لیتے اور اسی کے پیٹ سے اس کا حشر اور اس کے قیامت کے لیے اٹھے تو یہ دلیل ایک انسان جہاں اس کے تدفین کیا جاتا ہے وہیں سے وہ اٹھے گا اگر کسی کو پانی پھینکا گیا تو وہیں سے اٹھے گا کس طرح یہ اللہ سبحانہ و ہی کو پتا ہے سور میں جب پھونکا جائے گا دوبارہ دوسرے بار تو سارے لوگ اٹھیں گے کھڑے ہو جائیں گے اللہ سبحانہ اور فرماتے ہیں تو الا ربیم تو اجداد قبروں سے لوگ اٹھتے ہوئے دوڑتے ہوئے اللہ سبحانہ ہو کے کی طرف بھاگیں گے یعنی جہاں ان کو جانا ہے ارد محشر پہ جمع ہونا ہے تو سارے لوگ وہیں جمع ہونے کے لیے پریشان رہیں گے اور دوڑیں گے اور کس طرح اٹھیں گے انشاءاللہ شاء بھی ذکر کریں گے سب سے پہلے اٹھنے والا قبر سے کون ہے جنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ دلیل ایک اللہ کے رسول ساسنم کی وفات ہوئی ہے اور اللہ کے رسول متفون ہے قبر میں اس لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات نہیں ہوئی ہے تو غلط ہے اللہ کے رسول خود ہی فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں انا سعید آدم ولا فخر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اولاد آدم کے سید ہوں یعنی سب سے میں آگے سب سے آگے رہوں گا ولا فخر اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں او من تنشق شک کو سب سے پہلے جس کے قبر سے یعنی جس کا قبر کھلے گا اور جو قبر سے نکلے گا وہ میں ہوں اور پھر اللہ کے رسول شاہ شافع اور سب سے پہلے شفاعت دینے والا میں یا شفاط کروں گا یہ شفاعت کے مسان لگے تو اللہ کے رسول یہاں واضح کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر سے اٹھیں گے تو اللہ کے رسول سب سے پہلے اٹھیں گے اس کے بعد تمام لوگ اپنے قبر سے اٹھ اٹھ کے اپنے ارد میدان محشر کے لیے دوڑ دوڑیں گے اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ لوگ کون لوگ اٹھیں گے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کس کو اٹھائیں گے صرف انسان یا جنات بھی ہے، یا فرشتے بھی ہیں یا حتی کی جانور اس میں علماء میں اتفاق ہے کہ انسان تو تمام انسان لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کے درگاہ میں حاصل ہوں گے تمام انسان اٹھیں گے اور قرآن بھی کئی جگہ ذکر کیا گیا اللہ فرماتے ہیں فلم نغاد احدا یعنی کسی کو ہم نے چھوڑا نہیں اور دوسرے میں اللہ فرماتے ہیں یعنی قیامت کے دن مجموع لہو الناس اسی کے دن لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے تو تمام انسان جمع ہوں گے بلس اتنا چاہے انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو چاہے مرد ہو یا عورت ہو غلام ہو یا آزاد ہو پاگل ہو یا ہوشیار ہو کسی بھی حالت میں کسی کو اللہ نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کی جو گودی جو گود میں مرتا ہے وہ بھی بچہ قیامت کے دن اٹھے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا جنات بھی تقریباً جنات میں بھی اتفاق ہے جنات لوگ بھی قبروں سے یا کہیں بھی جہاں ان لوگ کے وفات ہوتی اور جہاں ان لوگ کو دفن کیا جاتا ہے وہ لوگ بھی وہیں سے اٹھیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس جائیں گے کیا دلیل ہے اللہ پرمات ان کلفی سماواتی والارض کہ آسمان اور تمام زمین والے اللہ آتےرحمان اللہ یعنی سب لوگ اللہ, اللہ کے رحمان اللہ سبحانہ اور کے پاس غلام بن کر آئیں گے تو اس میں جنات بھی شامل ہیں اور جنات سے بھی سوال کتاب کیا جا حساب کتاب کیا جائے گا تو اس لیے وہ لوگ بھی اٹھیں گے اور اللہ سبحانہ و ان لوگ سے پوچھ تاچھ کریں گے اسی طرح فرشتے بھی اکثر علماء کہتے کہ فرشتے بھی کیونکہ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتوں کو بھی موت ہوگی لیکن وہ ہو سکتا ہے ان لوگ انسان سے پہلے زندہ ہوں گے اب وہ لوگ کس طرح اٹھیں گے اللہ کے پاس یہ کسی کو پتا نہیں لیکن وہ لوگ بھی موت آئے گی وہ لوگ بھی اٹھیں گے اختلاف ہوا کس میں حیوانات میں جانوروں میں اختلاف ہوا ہے جانور کیا وہ لوگ بھی سور میں پھونکنے کے بعد وہ لوگ بھی زندہ ہو کے اللہ کے پاس جائیں گے کہ وہ لوگ سڑ جائیں گے دنیا میں اس میں علما کے بڑا اختلاف ہوا اختلاف نہیں کہیں گے بلکہ دو رائے اکثر علماء کے نزدیک کی ان حیوانات کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ لوگ اٹھیں گے نہیں کیوں اللہ اس کو اٹھائے کیونکہ ان لوگ کا حساب کتاب نہیں ہے اور قرآن میں اتنا صراحت نہیں کہ حیوانات کو اٹھایا جائے گا لیکن بہت سے علماء اور کچھ صحابہ کرام کے رائے عبداللہ بن اللہ امر الاس اور کچھ صحابہ کرام کے رائے اور شیخ اسلام تیمیہ رحمت اللہ علیہ اسی کو ترجیح دی ہے کہتے ہیں کہ حتٰ کے حیوانات اٹھیں گے وہ لوگ اٹھیں گے کچھ دیر کے لیے اور کچھ حساب کتاب ان لوگ کے ہوگا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن دو بکرے کے درمیان حدیث میں آتا ہے کہ سینگ دار بکرا اور غیر سنگھ جس کے پاس سینگ نہیں ہے دونوں اگر یہاں ظلم کرتے دنیا میں تو وہ بدلہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ارد محشر میں اللہ بدلہ دلوائیں گے تو یہ بدلا چلتا ہے کہ لوگ اور قرآن سے بھی استدلال کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں امام انداز بطن فل ارد اللہ اللہ وما مندا فی الب کہ گوبھی جو, جو بھی جانور زمین پہ ہو ولا پا دن کوئی چڑیا آسمان میں اڑ رہا ہو اللہ امن امسالحم یہ تمہارے طرح ایک الگ امت ہے یعنی ان کے الگ حساب ان لوگوں کے الگ اعمال ان لوگ کی الگ زندگی ان لوگ کو اٹھنا بیٹھنا الگ یا یعنی تم لوگ کی طرح ہے پھر اللہ پرماتے کہ اللہ ہیں کہ ہم نے کتاب میں اور یعنی کوئی بھی کمی نہیں کی ہے اور تمام لوگ پھر اللہ کے پاس جائیں گے تو یہی دلیل ہے کہ دادبا ہر قسم کے دانبا اور چڑیا سارے لوگ اللہ کے پاس ان کو حشر ہوگا تو یہ بھی قریب ہے کہ ان لوگ بھی اٹھیں گے اور وہ لوگ بھی جائیں گے اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے وہ عید الخوش حسرت قیامت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن وحوش یعنی درندے ان لوگ کو حشر کیا جائے گا اور وہ لوگ بھی اللہ سبحانہ و کے پاس جائیں گے اور اس کے علاوہ اور ایک دو آیت ہے تو اس لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وہ جس طرح انسان کو جمع کریں گے جس طرح جنات کو جمع کریں گے اللہ سبحان و تعالیٰ حیوانات کو بھی جمع کرنے پر قادر ہے اور کر سکتے ہیں اور کریں گے کس طرح اگر تفصیل قرآن میں نہیں آیا حدیث میں تو اس کے مطلب ہم لوگ نفی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے حکمت اور عدل کے تقاضا یہ ہے کہ سب کے درمیان اللہ سبحانہ ہو تنا انصاف کریں گے لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ حیوانات کو جمع کیا جائے گا یہ حیوانات کے درمیان کچھ انصافی اللہ کریں گے اور ان کو کتاب حساب اور سرات یہ سب نہیں ہوگا ان لوگ کچھ حساب کتاب کیا جائے گا پھر وہ لوگ اسی میں بھی ختم ہو جائیں گے اور جنت و جہنم صرف انسان اور جنات کے لیے ہے اس کے بعد کے مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کس طرح اٹھیں گے قبروں سے حدیث میں اور قرآن میں کیا وضاحت ہے کس طرح وضاحت کیا گیا ہے تمام لوگ تو اٹھیں گے قبروں سے جو لوگ قبر میں مدفون ہیں وہ لوگ قبر سے اٹھیں گے جو لوگ سمندر میں وہ سمندر سے اٹھیں گے جو لوگ کسی جنگل میں ان لوگ کے لاش پھینکا گیا تو وہ لوگ بھی اٹھیں گے اور اگر کسی کا لاش کسی جانور کھا لیا ہو تو وہ اسی کے پیٹ سے نکلے گا تو سارے لوگ کا حشر ہوگا لیکن کس طرح اور لوگ کے حالات کس طرح ہوگی یہ کہ ہر ایک انسان جس حالت پہ مرتا ہے اسی حالت پہ اٹھے گا اگر وہ خیر کے کام کر کے مرتا ہے تو خیر خیر کے حالت پہ اٹھے گا اور اگر برائی کرتے ہوئے وہ مرتا ہے تو وہ برائی کے حالت پہ اٹھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حضرت جابر کے حدیث ہے یو ار المر او یوگا مرو المام کہ ہر ایک انسان اس حالت پہ اٹھے گا جس حالت پہ اس کی موت ہوتی ہے اسی لیے انسان آپ کس طرح چاہتے کہ آپ کی موت ہو جائے آپ کس طرح چاہتے کہ آپ کا حشر ہو جائے تو آپ موت کی تیاری کرو اسی حالت میں آپ کی موت ہوگی جس حالت میں آپ کی موت ہوگی اسی حالت میں آپ کا حشر اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کریں گے تو اسی لیے خیر ہو تو خیر اور شر ہو تو شر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مثال دیتے ہیں جیسا کہ شہید کے بارے میں شہید جو میدان جہاد میں مرتا ہے کافروں سے لڑ کے مرتا ہے شہید ہوتا ہے اللہ کے رسول ہیں اس کے بارے میں کہ وہ جب مرے گا اور شہید ہو جائے گا تو وہ قیامت کی اس طرح آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا جس طرح دن, دن میں دنیا میں خون کے رنگ تھا اسی کلر کا ہوگا لیکن وہ ری علم لیکن اس کی ریح یہ خوشبو جو بو آئے گی خون سے تو بو آتی ہے اور جب انسان مر جاتا سڑ جاتا تو بو آتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے لیکن خوشبو الگ ہوگی بلکہ خوشبو کس چیز کی ہوگی ریح علمش یعنی کستوری اور یہ مشک امبر کی یعنی خوشبو ہوگی بہت اچھی حالت پہ اٹھے گا سارے لوگ اس کی حالت اس کی شکل دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ شہید انسان ہے اسی طرح جو لوگ حج میں مرتے ہیں ابھی جیسا کہ حج جو گزر چکا ہے اس میں کتنا لوگ مر چکے تھے اور ان لوگ کے لیے خوشخبری ہے اگر وہ لوگ توحید اور ایمان کے حالت میں مرے تو ہم لوگ ان لوگ کے مر موت پر غم نہیں کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک حاجی حج میں تھا تو اس کی نے یا اونٹ اس کو یعنی گرا دی اور وہ گرے اپنے سر کے بل گرا گردن اس کے ٹوٹ گئے اور اسی میں اس کے فوراً وفات ہو گئی اللہ کے رسول بعد میں بتائے کہ تم لوگ کس طرح اس کو تکفین اور تدفین کرو آخری میں اللہ کے رسول یہ کہا کہ یہ قیامت کے دن تلبیہ لبے کہتے ہوئے اٹھے گا تو لبھائی کے پڑھتے ہوئے اٹھے گا اور اس کی حالت بہت ہی اچھی ہوگی یہ مومن کی حالت اور اگر کوئی انسان کفر کے حالت پہ مرتا ہے زینا کر کے یا سود کھا کے یا رشوت کر کے یا کوئی بھی غلط کام کر کے اگر کرتا ہے مرتا ہے تو پھر وہ اسی حالت پہ اٹھتا ہے اور قرآن میں ایک آدمی کی مثال دی ہے اللہ فرمائے جو سود کھاتا ہے سود خور انسان اللہ دینون ریبا جو لوگ سود کھاتے ہیں اور آج کل نبے پرسینٹ مسلمان سود کھاتے ہیں کسی بھی بہانے سے لے کے کھاتے ہیں کیا ہے اللہ کلون اللہ من تحبت اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں تو لوگ نہیں... یعنی قیامت کے دن جب اٹھیں گے اپنے قبروں سے تو اس آدمی کی طرح اٹھیں گے وہ او مجنون اور پاگل کے طرح جس کی مرگی آتی ہے اب دیکھتے ہوں گے کسی نے دیکھا ہوگا اس کی مرگی آتی ہے یا عصیب ہوتا, کس طرح وہ پلٹتا ہے اٹھتا, بیٹھتا, پریشان رہتا ہے اور اس کی حالت صحیح نہیں ہوتی ہے بدم بلکہ تیرہ رہتا ہے تو اللہ فرماتے کہ تو وہ اسی طرح اٹھے گا تو یہ جو سود کھاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ مثال دیا گیا ورنہ ہر برائے کرنے والا بری طریقے سے اٹھے گا اور ہر نیکی کرنے والا اچھی حالت پہ اٹھے گا اللہ کی اگر اللہ سبحان ہو تعالیٰ کسی پر رحم کرے تو اللہ سبحانہ اور اس کی حالت بدل سکتا ہے تو یہ, یہی حالت کے ساتھ انسان اٹھتا ہے لیکن اس کی کیفیت کس طرح ہوگی انسان جب بھی اٹھے گا تو اس کی حالت قبر سے ہر ایک انسان خوف کے حالت میں رہے گا عام خوف نہیں بلکہ شدید خوف کے حالت میں رہے گا پریشان رہے گا جیسا کہ اللہ سبحانہ ہو تو خود ہی فرماتے ہیں یا خروجر خوشان ابسارو ہوں ابسار آپ کو کہتے ہیں خوشان ابساروں میں ان کی آنکھیں ذلت اور رسوائے اور پریشانی میں جھکی ہوگی یعنی بالکل نیچے رہے گی زلت کے حالت میں رہے گی یہ انسان کے حالت یہ آنکھیں ہیں اور وہ کس طرح اللہ سبحان ہو کے پاس جائے گا حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمات خفاتن خپاتن یعنی ننگے پاؤں اٹھے گا اور کیا ہے اوراتن اوراتن ننگے بدن ہوگا یعنی اس کے پاؤں میں چپل نہیں اب سوچو کہ انسان مشکل سے ایک لمبا سفر کرے گا اور وہ بغیر چپل کے اور کیا ہے عراتن عراتن یہ بنا کپڑے کے کوئی بھی کسی کا بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا غرلن غرلن کے مطلب یعنی وہ اس کے ختنہ نہیں ہوگا مختون غیر مختون ہوں گے انسان عموماً اسلام میں واجب ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے ختنہ کرنا چاہیے لیکن قیامت کے دن جب اٹھے گا انسان کیونکہ بدن تو بدل گیا بدن کچھ وہی رہے گے لیکن عموماً اس کی اکثر صفات بدل جائے گی روح وہی رہے گی لیکن بدن کی کیفیت اور کچھ صفات بدل جائے گی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے غرلن یعنی بے ختنا ہوگا اور کیا ہے سراغ بہت جلدی کے ساتھ بھاگیں گے کیا دلیل حدیث حضرت رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قیامت کی دن ننگے پاؤںن اوراتن ننگے بدن ختنے کے بغیر یعنی جمع ان کو کیا جائے گا تو حضرت عائشہ تعجب کرنے لگی اے اللہ کے کی رسول کیا ہے الرجال والنساء کہ اللہ کے کی رسول کیا سم مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے یعنی جب سم نگے کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا تو ہر ایک دوسرے کو تو دیکھ لے گا یعنی شرم کی بات ہے عزت کی بات ہے وہ تو پوری بات چھوڑ دیے ہی دیکھتے کیوں کہ جو عزت والے انسان ہوتا تھا سب کبھی تصور بھی نہیں کرتا ہے کہ کوئی اجنبی میرا بدن دیکھے آج کل تو مسلمانوں کے حال الگ ہے آپ دیکھو گے بہت سے عورتیں بغیر بلکہ کپڑا ایسے پہنتی ہیں کہ اکثر لوگ اگر انکار کرتے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کیوں انکار کرتے کو کرنے دو یہ تو پد پردہ ہے غلط ہے یہ اللہ حضرت عائشہ فوراً پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم क्या? مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے یعنی ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے تو اللہ کا رسول کہنے لگے یا عائشہ اے عائشہ المر اشد الہباد کے معاملہ اس سے بھی سخت ہے کہ کہیں کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے یعنی ہوش بھی نہیں ہوگا رغبت بھی نہیں ہوگی یہ مسلم کی روایت ہے آپ دیکھو دنیا کی حالت ہے اگر کوئی انسان کے اگر انسان پریشانی کے حالت میں رہتا ہے کتنا بھی مبتلا رہتا ہے اگر آپ کتنا بھی اس کے سامنے کچھ بھی پیش کرو اس کو پسند نہیں ہوگا کیونکہ وہ سوچ رہا اس کے دماغ اسی میں پھنسا ہوا ہے نہ کوئی چیز کھا پیے گا نہ کھا لے نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ کوئی چیز اس کو اچھی لگتی کیونکہ اس کو وہ مصیبت بھی پڑا ہوا ہے تو قیامت کے دن تو اور بڑی مصیبت ہے کوئی انسان کو موقع بھی نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھے تو یہ لوگ کے حالت ہے اور کس طرح لوگ اٹھیں گے بلکی جل دوڑتے ہوئے کل یعنی اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ انہم جراد منتشر لوگ یعنی اللہ فرماتے کہ وہ لوگ اس طرح بھاگیں گے جراد کی طرح ٹڈی کی طرح جو منتشر پھیلتے بہت تیزی کے ساتھ تو لوگ جلدی بھاگیں گے کہاں ارد محشر کے طرف اور وہاں لوگ جمع ہو جائیں گے یہ انسان کی حالت ہے یہ لیکن اس میں لوگوں کے حالات بدل جاتی اس کے بعد مومن اپنے قبر سے تو نکلے گا کافر بھی نکلتا ہے فاسق مسلمان بھی نکلتا ہے تینوں کے حالت الگ الگ ہوتی ہے سب ایک طرح قبر سے نہیں اٹھیں گے کچھ لوگ اچھے حالت نکلیں گے اور کچھ لوگ بری حالت میں نکلیں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ تینوں کی حالت کیا ہے پہلے سب سے پہلے حالت مومن کے حال دکھاتے ہیں مومن کے حال کیا ہے مومن جب بھی نکلے گا تو وہ راغب ہوگا رغبت کے ساتھ خوشی کے ساتھ کیونکہ اس کو فرشتے اس کو تسلی دیں گے کہ آپ کی حالت اچھی ہوگی اس لیے جب بھی قبر سے نکلیں گے تو کیا ہے وہ راغب ہوگا یعنی رغبت کے ساتھ شوق کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے جا کے ملنا ہے اور ارد محشر پہ جانا ہے اور میرے لیے خیر ہی ہے کیونکہ قبر میں اس کو خوشخبری دی جاتی ہے اور اٹھنے کے وقت بھی فرشتے ان کو کہتے ہیں خوف علیکم ولا انتم تحزنون کہ تم لوگ نہ کوئی خوب کے حالت میں رہو گے نہ تم کوئی غمی ہوگی اسی طرح راغب ہوں گے راک یعنی سوار ہوں گے وہ لوگ سوار ہو کے جائیں گے جیسا کہ حدیثوں میں آتا بھی ذکر کریں گے اور معامل لوگ ان کے ساتھ نور ہوگا تو وہ لوگ رغبت کے ساتھ ہوں گے وہ لوگ سوار ہو کے جائیں گے اور وہ لوگ کیا ہے فرشتے ان کے ساتھ رہیں گے اور نور بھی ان کے ساتھ رہے گا اللہ سبحان تعالی فرماتے ہیں حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں کو تین گروہوں میں یعنی تین طریقے سے لوگ اٹھیں گے ایک کیا راہبین رحبت راہبین،, خوف راہبین یا خوب کے نئے راغبین یعنی کچھ لوگ مومن لوگ رغبت کے ساتھ نکلیں گے پھراگ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سلاست علی با علی بعیر بیر کی سوار ہو کے جائیں گے دو آدمی ایک اونٹ میں اور یا تین ہوں گے یا چار ہوں گے علماء کہتے جتنا آپ کے ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان کے لیے الگ تنہائی میں اس کو دیا جاتا ہے اور جتنا اس کی عمار کچھ کمزور ہوتا ہو اتنا ہی ایک اونٹ میں زیادہ ہوتی ہے تاکہ اور دیر میں وہ پہنچے تو انسان مومن جلدی پہنچتا ہے ارد محشر تک اور شوق کے ساتھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ نور ہوتا ہے کیا دلیل ہے نور کے اللہ پر مت یوم والمؤمنات جس دن آپ مومن مرد اور مومن عورتوں کو دیکھو گے یہ سع نور ان کے نور ان کے ساتھ دوڑے گا بین نہ اے دم و بے ایمانی دہنے طرف سے اور آگے سے یہ نور ہوگا اور کیا ہوگا بینا جنات پرشتےوں سے کہیں گے تمہاری جنات کی خوشخبری ہے تو بہت ہی اچھے حالت پہ اٹھیں گے اور آیت میں اللہ ہیں کے مومن لوگ جب یہ نور دیکھیں گے تو دعا کریں گے ربنا ات مملنا نورانا ہمارے یہ نور باقی رکھ یعنی آخر تک یہ نور باقی رکھو اور آخر تک ہم لوگ شوک کے ساتھ ہو کہ اس وقت بالکل کوئی سورج ہے نہ کوئی نور ہے نہ کوئی چاند ہے نہ کوئی بھی چیز ہے یہی مومن انسان اندھیرے میں قبر سے اٹھتا ہے اب اس کو ارد محشر تک جانا ہے تو کس طرح اٹھے گا تو مومن کے لیے نور رکھا جائے گا اور اسی نور کی روشنی اور یہ روشنی رہے گی اسی کے بنا پر وہ اردو محشر, محشر تک آسانی سے پہنچتا ہے اور دوسرے کون لوگ ہیں فاسق مسلمان جو گنہگار ہوتا ہے جو گناہ کر کے آتا ہے تو اس کی حالت الگ ہوتی مومن سے صحیح کچھ مومن سے ہے اور کچھ کافر سے مومن سے مشابات یہ ہے کہ وہ راہبین رہے گا راہبین یعنی رحبت کے حالت میں خوف کچھ رہے گا دل میں اور وہ لوگ کیا ہے وہ لوگ بھی اکثر پیدل جائیں گے یعنی اپنے پاؤں کے پاؤں استعمال کریں گے اور پیدل چلیں گے اور جو لوگ کم فضوک کرتے ہیں وہ لوگ سوار ہوں گے لیکن دس لوگ ایک اونٹ پہ یا اور زیادہ ہوں گے یعنی جتنا آپ کے ایمان مضبوط اتنا ہی آپ کو الگ سے یہ جانور ملتا ہے اور جتنا مومن لوگ ہوتے اتنا ہی کم ایک اونٹ میں کم حصہ ہوتا ہے اور اگر جتنا کمزور و اسلام ہوتا ہے ایمان ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ شراکت ہوتی ہے اور جو زیادہ فاسق ہوتا ہے تو پیدل ہو کے وہ جاتا ہے اور اس کے نور کے بارے میں کہتے کہ اس کے نور جتنا اس کے دل میں ایمان ہے اتنا ہی نور ہوگا کچھ کچھ لوگ کی نور کم ہوگی اور کچھ لوگ کے نور یعنی کچھ ہوگی پھر وہ چلے گا پھر اس کے بعد یہ نور بج جائے گی جتنا اس کی عمارت ہے دنیا میں اسی حساب سے اللہ سبحان ہوتا اس کے لیے نور رکھیں گے یہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں تزلات و طرح تین کروہ میں لوگ رہیں گے راحی بین راہی بین راہی بین, یعنی جو خوب کے حالت میں پھر اللہ کے رسول فرماتے کتنا لوگ ایک اونٹ میں ہوتے ہیں یہ دوسرے حالت ہے اور تیسرے حالت یہ ہے جو کافر ہوتے ہیں. کافر لوگ اپنے قبر سے اٹھیں گے ضلعت کے حالت پہ رہیں گے بہت ہی خوف اور بہت ہی کرب اور علم کے حالت پہ رہیں گے ان کی حالت کسی بھی حالت یعنی کسی بھی صورت میں اچھی نہیں ہوگی وہ لوگ بہت ہی شدید خوف میں رہیں گے جیسا کہ آتا ہے کہ خاصی آتاً اب سارم کی آنکھیں جھکی رہے گی اٹھتے ہی ان لوگ کی ضلعت اور یہ احساس ہوگا اور وہ لوگ کس طرح چلیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ قرآن کے آئے نقشر قیامتو ہیم قیامت کے روز ہم انہیں منہ کے بل اندھے منہ کے بل چلیں گے کس طرح اندھے عمیان اندھے ہوں گے بہرے ہوں گے نہیں گونگے ہو جائیں بات چیت نہیں کر پائیں گے وہ اور بہرے انوں کو بنا کر بھیجا جائے, بھیجا جائے گا یہ سوچو کہ انسان کی حالت کتنا خراب ہے کہ انہیں دیکھ پاتا ہے نہ سن پاتا ہے نہ وہ یعنی اس کو راستے ہی اندھیرے میں چلنا ہے اب کچھ نہیں دکھ رہا ہے اور کچھ نہیں سن رہا ہے تو کیسے وہ چلے گا اسی لیے وہ چوٹ کھاتے کھاتے پہنچے گا اور وہ پاؤں استعمال نہیں کر سکے گا بلکہ کس چیز کے بل چلے گا چہرے کے بل چلے گا یعنی چہرہ نیچے اور اس کے پاؤں اوپر ہوگا اور سوچو کتنا ازیت اور کتنا پریشانی ہوگی اب کوئی منہ کے بل چل سکتا ہے پھر بھی کچھ لوگ ہاتھ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ ہاتھ بھی نہیں وہ چہرہ زمین پہ ہوگا ذلت کے لیے کیا دلیل ہے اللہ سبحانہ ہوتا اللہ کے رسول سا فرماتے ہیں انس ابن مالک کے حدیث ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول کافر اپنے منہ کے بل کیسے چلا جائے گا یعنی کیسے چلایا جائے گا کیسے چل پائے گا تو اللہ کے رسول یہ فرمانے لگے علیہ صلی دنیا قادر القیامہ وزاد جو پاؤں پر چلا سکتی ہے یعنی انسان کو دنیا میں پاؤں پہ چلا سکتی ہے انسان کو چلائے نہ یعنی اللہ سب انسان کو چلایا کس چیز سے دنیا میں اس کو قدرت دی کہ پاؤں استعمال کر کے چلے اللہ کے رسول فرماتے کیا جو اس چیز پر دنیا میں قادر تھا کیا اس آدمی کو قیامت کے روز اس کے منہ کے بل نہیں چلا سکتا، نہیں چلا سکتا ہے چلا سکتا ہے تو یہ کافر منہ کے بل چلے گا آپ سوچو کہ کتنا برا منصب ہے کتنا برا منظر ہے کہ وہ لوگ اس طرح اٹھ کر اللہ سبحانہ ہو کے پاس جائیں گے اور ان کی حالت بہت ہی خراب ہوگی وہ علما کہتے ہیں کہ وہ چوٹ کھاتے کھاتے چلے جائے گا اور ہر جگہ کی ہر قسم کی پریشانی ہوگی اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو آیات ہے کہ اس کے چہرے یا اس کے پیشانی یا اس, اس کے چہرے پہ یا اس کے پیٹ پہ جو فرشتے مارتے کہ یہی بھی ماریں گے ان لوگ کو مار مار کر کے ان لوگوں کو لے جائیں گے جیسا کہ اللہ ونسوق کہ مجرموں کو, ہم اس کو, اللہ کو جمع کریں گے اور اللہ فرمات وسیقین کو اللہ و تعالیٰ فرشتے ہانکیں گے اور آگے بڑھائیں گے اردے مشکل تک پھر اس کے بعد ہر مرحلے پہ سے فرشتہ دھکا دیں گے اور جہنم تک آخر میں پہنچائیں گے تو یہ اس طرح لوگ قبروں سے اٹھیں گے آپ اس کے لیے تیاری کرو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ اٹھو اور آپ کے لیے برکت رہیں فرشتے بھی آپ کے ساتھ رہیں دائیں اور نور بھی آپ کے لیے رہے خوشی کے حالت پہ آپ اٹھو تو آپ مکمل آپ دنیا کے لذتوں سے صبر کرو دنیا کے ح... م... یعنی گناہوں سے آپ کم سے کم صبر کرو آج کل ہم لوگ کیوں نہیں سبر کر پاتے ہیں آج کل ہم لوگ اتنا گناہیں کر لیتے ہیں اگر کوئی ٹوکتا ہے تو کہتے صبر نہیں ہوتا ہے تو اس کس طرح وہاں صبر کر پائے گا اسی لیے انسان یہ چیز کیوں, ہم کیوں بار بار بتایا جاتا ہے اور اتنی تفصیل کیوں ہم درج دے رہے ہیں تاکہ یہ چیزیں کم سے کم ہم لوگ کے دل میں بات یعنی یہ بات یاد رہے اگر ہمیں یہ چیز یہ منظر ہر گنا سے پہلے ہم تصور نہ کریں تو ہم گناہ کریں گے آسانی سے لیکن گنا کرنے سے پہلے یہ منظر آپ سوچ لو کہ ہم یہ چاہتے کہ ہم سوار ہو کے ہم جائیں اللہ کے پاس یا ہم گرتے پڑتے ہم جائیں تو جس حالت پہ آپ جانا چاہتے ہو اس کے لیے آپ تیاری کرو انشاءاللہ اللہ اللہ سبحان سے ہمیشہ بھی دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ اچھی حالت پہ لے جائے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے پناہ مانگتے تھے کیا اللہ کے کی رسول تشہد میں سلام کرنے سے پہلے چار چیزوں سے پناہ لیتے تھے کیا ہے وہ اردو میں کمی فتن الماد ماہیہ یعنی زندہ اور مردہ ہونا یعنی موت اور زندگی کے وقت اور یہ انسان زندہ ہوتا ہے یہ بھی فتنا ہے تو اس لیے اللہ کے رسول سلم دعا کرتے تھے تو ہم لوگ کو بھی دعا کرنا چاہیے تو یہ گویا کہ انسان اچھے حالت سے اکثر لوگ تو نہیں اٹھیں گے حالت بہت ہی خراب ہوگی کافی لوگ افسوس کرتے ہوئے اٹھیں گے پریشانی کا حالت میں رہیں گے اور وہ لوگ خوف کے حالت میں رہیں گے مومن لوگ خوش رہیں گے امید رکھیں گے لیکن جتنا ایمان کمزور ہے اتنا ہی ام ختم ہوگا اور اتنا ہی خوف دل میں آئے گا ایمان مضبوط ہو گے ہی نور انسان کو ملے گا اور جتنے ہی انسان نور اور یعنی نیکی کم کرتا اتنے ہی نور اس کے ختم ہوتے جاتا ہے تو اسی لیے انسان ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ ہمیشہ برقرار رہے وستقیم رہے استقامت کے حالت پہ اس کو موت آ جائے اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ ابن محشر کی حالت کس طرح ہے جہاں لوگ اٹھیں گے کہاں جمع ہوں گے ابھی بتایا گا کہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے کس طرح اٹھیں گے کون اٹھے گا یہ سب بتایا گیا ہے اب لوگ کہاں جمع ہوں گے کہاں اٹھیں گے کس زمین پہ لوگ کو جمع ہونا ہے اس کے بارے میں علماء میں اختلاف نہیں کہیں گے لیکن اس میں علما میں کچھ الگ الگ شروحات ہیں یہ ہے سب سے صحیح یہ ہے کہ لوگ حدیثوں میں آتا ہے کہ ارد شام میں لوگ جمع ہوں گے اور اور باقی حدیثوں میں یہ پتا چلتا ہے کہ ارد شام وہ نہیں ہے بلکہ وہ الگ زمین ہے اس لئے اس کو تقریب کے لیے حادث ہم یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے لوگ کہاں جمع ہوں گے شام میں جمع ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ اگر یاد ہوگا چار یا ایک مہینہ پہلے کیا بات ہوئی تھی بتائیں گے کہ قیامت کے آخری قیامت سے پہلے قیامت کے آخری نشانی کیا ہوگی وہ آگ جو یمن سے یا کہیں سے نکلے گا نکلے گی اور لوگ کو ارد شام یعنی فلسطین میں لوگ کو جمع کرے گی ارد شام جو آج کل جمشق ہے سیریا ہے فلسطینی اس کے آنی بیت المقدس کے آس پاس جگہ ان لوگ کو جمع کرے گی تو لوگ کو وہاں دھکا دے گی اور وہیں قیامت اٹھے گی وہیں سور میں پھونکا جائے گا وہی لوگ مریں گے پھر جو اس کے بعد جب پھونکا جائے گا تو حقیقت میں حدیث بھی یہی لگتا کہ پہلے لوگ وہی جمع ہوں گے سب سے پہلے لوگ جمع ہوں گے ارد شام میں تمام لوگ یہی حدیث میں پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگ اکٹھے کے جاؤ گے یعنی کچھ لوگ پیدل کچھ لوگ سوار اور کچھ لوگ منہ کے بل گھسیٹے جاؤ گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کہنے لگے اور اللہ کے رسول شام کی طرف اشارہ کیے یعنی اس طرف تم لوگ کو لے جاؤ گے تم لوگ کو تم لوگ جاؤ گے یعنی شام کی طرف اللہ کے رسول نے اشارت کی ہے تو یہ دلیل ہے کہ شروعات قیامت جب ہوگی تو شروع میں لوگ سر زمین شام میں جمع ہوں گے اس کے بعد نئی زمین پہ جائیں گے دوسری بات میں حضرت محمود بن سعد رضی اللہ فرماتی ہے کہ رسول نے کہا الشام و ارد المشر و نشر کہ شام ارد یعنی وہ زمین ہے محشر یعنی کٹھے ہونے اور بکھرنے کی جگہ ہے وہیں لوگ جمع ہوں گے اور وہیں بکھریں گے یعنی اس کے بعد بکھریں گے لیکن شروع میں تو یہ مرحلہ ہے کہ جس زمین پہ شروع میں لوگ جمع کریں ہوں،, ہوں گے حدیث میں یہ لگتا ہے کہ ارد شام میں جمع ہوں گے فلسطین کے آس پاس کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اتنا زیادہ لوگ ہیں کروڑوں بلکہ کتنا کروڑ ہے ابھی جب سے اللہ سبحان آسمان کو پیدا کی ہے ابھی تک تو بہت زیادہ قیامت تک بہت ہوں گے تو کیسے ہی چھوٹی زمین پہ جمع ہو جائیں گے یہ اللہ سبحان ہوتا کی کے قدرت کے ہاتھ میں اللہ سبحان قدرت میں ہے اللہ کے قدرت کے ماتحت ہے تو اللہ جو کرنا چاہتا ہے کرا سکتے ہیں تو اس لیے لوگ جمع ہوں گے اس کے بعد یہ زمین سے نئی زمین پہ جائیں گے اور وہ زمین وہ اردن المحشر ہے اور وہ زمین کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں وہ زمین جو زمین سے یہ یعنی جو اردن المحشر ہے وہ الگ زمین ہوگی یہ زمین جو ہم لوگ جس پر رہتے ہیں یہ نہیں اور یہی حدیثوں سے یہی پتہ چلتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانات ذکر ہیں بھی ذکر کریں گے تو یہ زمین شروع میں ارد شام میں جمع ہوں گے یہیں سے اس کے بعد نئی زمین پہ جائیں گے جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں یوم الرد الارض والسماوات جس دن زمین کے علاوہ کوئی دوسری زمین ہوگی اور آسمان کے علاوہ دوسری زمین ہو جائے گی دوسرے آسمان ہو جائے گی تو یہ دلیل ہے اور یہ زمین بدلی جائے گی اس لیے یہ زمین نہیں ہے اور وہ زمین ارد محشر پہ جہاں لوگ جمع ہو جائیں گے اس کی صفت اللہ کے رسول صاحب نے کچھ ذکر کی ہے اور کچھ صحاب کرام سے ثابت ہے اللہ کے رسول صاحب سے اللہ کے رسول کے ارشاد ہے یو اشرنا کہ لوگ قیامت کے قیامت کے روز لوگ جمع لوگوں کو جمع کیا جائے گا کہاں اردن ایسے زمین پر بیبہ بےبا سفید کو کہتے ہیں یعنی سفید زمین ہے اور اس کے بعد بےبا افرا, افرا افرا کس کو کہتے ہیں جو یعنی جو مٹیالی کلر کے ہوتا ہے آپ دیکھو گے کوئی سفید اگر یہ سفید ہو اگر آپ اس کو آپ مٹی میں ڈال دو کچھ دن کس طرح ہو جائے گا تقریباً بیج سے کچھ قریب ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مٹیالے کلر تو اللہ کے رسول یا خاکستری کہتے ہیں رنگ تو خاک یعنی مٹی کو کہتے ہیں تو اسی کلر کے ہو جاتا ہے. نہیں سفید نہیں ہے بلکہ ہلکا سا کس کا ہے وہ یعنی مٹی کے کلر کچھ ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول پتہ یہ زمین قسمت ہے آگے کیا ہے افراق قرصت النقی نقی کس کو کہتے ہیں؟ نقی اصل یہ آٹا کو کہتے ہیں آپ جب کوئی آٹا گیہوں کے کچھ بھی پیسو اس کے بعد کس طرح آٹا بناتے ہیں آٹا بن جاتا ہے اس کو گول گول بناتے ہیں تو اللہ کے رسول ہی مشابہت کرتے ہیں کہ قرصت النقی یعنی ٹکیہ جیسی زمین ہوگی اور یہ صاف ستھری ٹکیہ یعنی گول ہوگی زمین اسی طرح ایسے لوگ اسی میں جمع ہوں گے لئی سفی معلم الم اللہ یا لئی صفی علم الم اس میں کسی کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے یہ دلیل ہے کہ اگر یہ دنیا کی زمین ہوتی تو لوگ بھی نشانات ہے کسی کا گھر ہے کسی کے مکان ہے کسی کا قبر ہے کسی کے یا کچھ بھی ہے تو اللہ کے رسول فرماتی ہے کہ اس کوئی کسی کا کوئی نشانی باقی نہیں ہے تو اس لیے بہت سے علماء کہتی یہ دلیل ہے کہ جس زمین پہ لوگ جمع کیے جائیں گے وہ بعد میں ارد شام کے بعد اور اصل جو حساب کتاب اور ترازو رکھا جائے گا اسی سے جنت اور جہنم جائیں گے وہ الگ زمین ہے یہ زمین نہیں ہے اور اللہ کی بھی آیت ہے تبدل الارض الارض رضی اللہ عنہ اپنے قول یہ کہتے ہیں کہ کان الفضہ یعنی زمین ایسے چمکدار ہوگی کہ کان الفضہ جس طرح چاندی ہوتی ہے آپ چاندی دیکھو کس طرح چمک اس میں ہوتا تو کہتے ہیں یہ زمین بھی اس طرح ہوگی لمفی ہاں دم کہتے ہیں کہ اس میں ایک بھی خون نہیں بہایا گیا ہے ورنہ زمین میں کتنا خون بہایا بہت زیادہ ہے تو اس لیے کہتے وہ زمین میں ایک خون ایک قطرہ بھی اس میں نہیں بہا کہ یعنی وہ الگ زمین ہے اور ولم اور اس میں کوئی بھی گنا کسی نے نہیں, نہیں کی ہے ارد مشہر تو الگ زمین ہے یہ پتہ چلتا ہے وہ دنیا کی زمین نہیں ہے بلکہ الگ زمین ہے اور لوگ اس میں جمع ہوں گے اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گول نہیں بنائیں گے اس کو برابر کریں گے مد یعنی اس کو بالکل لمبا چوڑا کر دیں گے تو بہرحال یہ ارض محشر ہے اس میں نہ کوئی پہاڑ ہے نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی بھی چیز ہے صفے ایسے خالی زمین ہے اور سورج بالکل قریب آ جائے گا اور قریب کس طرح آئے گا سورج کس طرح آئے گا ابھی ذکر کریں گے دیکھتے ہیں کہ سورج کس طرح قریب ہوتا ہے یہ اب لوگ سمجھو کہ ارد مکشر پہ جمع ہوگئے اور یہ نہیں زمین پہ جمع ہوگئے اور لوگ جب کھڑے ہو جائیں گے تو اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ سورج اللہ تعالی سورج کو قریب لائیں گے یہاں کچھ لوگ سوال بھی کریں گے ضرور کہ یہاں سورج قیامد سے پہلے سورج تو ختم ہوگا صحیح کہ نہیں زمین بھی ختم ہو گئی تو کہیں گے یہ سورج ہو سکتا الگ سورج اللہ سبحانہ اور جس طرح انسان کو ختم کر کے اس کو دوبارہ زندہ کی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی آسمان و زمین کو ختم کر کے دوبارہ اس کو زندہ کریں گے زمین ختم ہوگی تو لوگ نہیں زمین پہ چلے گے آسمان ختم ہوگے تو دوسرے آسمان ہوگی اسی طرح سورج وہ ختم ہوگا دوسرے سورج ان کے سامنے آئے گا اور یہ سورج بہت ہی قریب ہوگا ارد محشر یہ جو زندگی ہے یہ آسان نہیں ہم لوگ نہ سمجھے کہ موت مل گئی یا دوبارہ انسان زندہ ہوگا تو چھٹی پاگے نہیں بلکہ قیامت کے ہر مرحلہ اس کے پیچھے والے مرحلے سے اور خطرناک ہے یعنی جس مرحلے سے انسان ایک ماہانہ پار کرتا ہے اگلے مرحلہ اور مشکل ہے انہیں نہ سمجھے اور کب آسان ہوگا جب مومن جنت میں جائے گا لیکن کافر جب جہنم میں جائے تو اور مشکل ہے اللہ کے رسول صلح صلح فرماتے ہیں جب سے اللہ تعالی نے آسما انسان کو پیدا کیا تب سے ان پر موت سے زیادہ سخت وقت کوئی نہیں آیا پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر موت کے بعد کے مراحل موت سے بھی زیادہ سخت ہیں بے شک لوگ حشر کے دن کی سختی سے دو چار ہونے والے ہیں یعنی لوگ ارد محشر کے جو سختی ہے اس میں لوگ پریشان ہو جائیں گے دیکھیے ارد محشر کے معاملہ ایک دن کے معاملہ نہیں ہے دو دن کے معاملہ نہیں ہے وہ لوگ صحیح ایک دن میں رہیں گے وہاں رات تو نہیں ہوگی پورے سمجھو دن ہی رہے گا کوئی سورج قریب رہے گا اور سورج غائب نہیں ہوگا نہ سورج ان کے سر سے ہٹے گا یہ لوگ یہ لمبائی اس کی کتنا مقدار ہوگی تقریبا پچاس ہزار سال کے برابر ہے دنیا میں انسان کتنا سال رہتا ہے کوئی ساٹھ سال ہوتا ہے کوئی ستر سال کوئی دو سو سال کوئی بہت اللہ سوا کسی کو زیادہ دی جیسا کہ انبیاء پہلے رہتے تھے یا پہلے اقوام تو اور زیادہ رہتے تھے لیکن قیامت کے دن ارد مشرق کی زندگی اور لمبی ہوگی یعنی وہ دنیا کی زندگی سے بہت ہی لمبی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا فرماتے ہیں یہ تقریباً پچاس ہزار سال کے مقدار ہے حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں عبد العاص کے حدیث ہے اللہ کے رسول تلاوت کی رب العالمین کی جس دن جس روز لوگ رب العالمین کے عدالت میں کھڑے ہوں گے تو اللہ کے رسول یہ بتائے کئی فبی اِذَا جمعَكُمُ اللَّهُ كَمَا يُجمعُ النُبُلُ فِي <الْكِنَانَة> جس روز لوگ رب العالمی تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہے تم لوگ کو اس طرح اکٹھا کریں گے جس طرح تیر کو کمان میں ڈالا جاتا ہے اب دیکھیے اب دیکھ کمان جہاں تیرے ہوتے کہاں جمع کرتے ہیں ایک کمان میں یا کسی میں جمع کرتے ہیں وہ کئی ایک ہوتا ہے، یعنی بالکل یعنی اس میں جگہ ہی رہتے بالکل بھرے رہتا ہے تو اللہ فرماتے یعنی یہ حدیث میں یہ تشویح ہے کہ لوگ ارد محشر میں سکون میں نہیں رہیں گے اتنا زیادہ لوگ ہیں اتنا بھیڑ ہے سمجھو وہ لوگ آزادی کے ساتھ نہیں رہیں گے بالکل قریب قریب رہیں گے اور اس کے بعد کیا ہے اللہ کا رسول فرماتے ہیں الفسنا کتنا سال رہیں گے پچاس اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ تمہیں پچاس ہزار سال کے لیے جمع کریں گے پچاس سال ایک ہزار سال نہیں دو ہزار سال نہیں بلکہ پچاس ہزار سال یہاں تک کہ لوگ تھک جائیں گے لوگ پریشان ہو جائیں گے بلکہ کچھ لوگ اگلے حدیث میں پتہ چلے کہ لوگ تمنا کریں گے کاش کہیں بھی اللہ فیصلہ کر لیتے حساب کتاب کر لیتے لیکن ہم لوگ کو یہاں باقی نہ رکھتے حدیث میں انشاءاللہ آگے آئے گا شفاعت کے مسائل پہ لوگ تنگ ہو جائیں گے رو رو کے پریشان ہوں گے آنسو ختم ہو جائے گا تو خون بہے گا اور امبیا کے پاس آئیں گے سفارش کروائیں گے کہ بس اے انبیاء آپ لوگ اللہ سبحان سفارش کروائے کری کے لیے کہ اللہ حساب کتاب شروع کریں اس اللہ کا رسول اسی حدیث میں فرماتی ہے تم ماں لائن گروم یعنی تم لوگ کو جمع کرنے کے بعد پچاس ہزار سال تک اللہ سبحان و اپنے بندوں کی طرف نہیں دیکھتا اس کے بعد آئیں گے پھر حساب کتاب کریں گے تو پچاس ہزار سال کتنا بھاری ہوگا لیکن یہ مومن کے لیے صحیح مومن کی پریشان نہیں رہے گا مومن خوش رہے گا اسی لیے علماء اس حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے بہت ہی چند وقت گزرے گا خوش روایت میں آتا ہے یہ غروب الا ان تغرب اللہ کا رسول ہیں جس روز رب العالمین کے حضور لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مدت مومن پچاس ہزار سال رہے گا یہ مومن یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی ہوگی کم ہوگی سورج ڈھلنے سے لے کر غروب ہونے تک جس طرح سورج جب ڈھلتا ہے کب ڈھلتا ہے یعنی ظہر سے مغرب تک یہ ان لوگوں وقت لگے گا یعنی کم وقت لگے گا اور کافی لوگ کو بالکل لمبا لگے گا کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ پچاس ہزار سال حقیقی نہیں ہے لیکن چونکہ کافی لوگ پریشان رہیں گے تو ان لوگوں کے کم مدت بھی بھاری ہوگی صحیح کہ نہیں انسان جب کوئی چیز کے انتظار کرتا ہے کہ ہونے والا اور تو ایسے لگتا ہے کہ ٹائم جلدی نہیں گزر رہا ہے. خاص کر لوگ جب رمضان کے پہلے دن ہوتا ہے لوگ خاص کر بچوں کو دیکھ لو کہ ہر وقت دیکھو گھڑی دیکھ رہے ٹائم بالکل نہیں گزر رہا ہے. تو ایک انسان جب کوئی چیز کے لیے مشتاق ہوتا ہے پریشان رہتا ہے تو وہ وقت بھاری رہتا ہے تو یہ کچھ اندھی یہ مطلب ہے <خصو> اور چونکہ مومن لوگ یہ مشتاق رہیں گے یعنی خوشی خوش رہیں گے اور وہ لوگ بھی اسی میں نعمت میں رہیں گے اسی پرواہی کریں گے یعنی وہ لوگ زیادہ کوک ملے رہیں گے کہ چاہے ہو جائے اذا حساب کتاب ہو یا نہ ہو ہم لوگ اسی حالت میں بھی خوش ہیں تو اسی لیے ان لوگ کے لیے معمول وقت رہے گا لیکن صحیح ہے یہ حقیقی ہے کہ زیادہ وقت رہے گا بہت ہی لمبا وقت رہے گا لیکن چونکہ مومن اس میں بھی خوش رہے گا اللہ کے عرض کے سائے کے نیچے رہے گا آپس میں مومن لوگ ملیں گے امبیا کے پیچھے رہیں گے تو لوگ بھی خوش رہیں گے اور وہ لوگ اس کے احساس نہیں کریں گے تو وقت بہت ہی لمب بہت لمبا وقت ہے اور اس کے بعد پچاس ہزار سال بعد اللہ سبحانہ ہو یا اسی اندار میں اللہ حساب کتاب کریں گے پھر لوگ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے یہ بہت بڑی یعنی سب جو کتنا شدت ہے کہ بھیڑ بھاڑ الگ ہے سورت بھی قریب ہے وقت بھی لمبا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی حساب کتاب کے لیے بھی جلدی نہیں آئیں گے اس کے بعد آئیں گے یہ شاء اللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے آئے دیکھتے کہ سورج کتنا قریب ہوگا اور سورج جب قریب ہوگا تو کیا لوگوں پر کیا اثر ہوگا سورج بالکل قریب ہوگا اور کتنا قریب ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت ہی قریب ہے کہ حتیٰ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میل کے فاصلے پہ میل میل کس کو کہتے ہیں میل عربی میں ایک میل کو کہتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ آج کل دوڑتے سے زیادہ تقریباً ایک کلومیٹر اور 600 سو میٹر ہوتا ہے یہ ایک میل ہوتا ہے ڈیڑھ کلو میٹر کے تقریباً ایک میل کہتے ہیں اگر صورت ڈیڑھ کلومیٹر کے کی دوری پہ ہے تو مصیبت ایک نہیں بڑی مصیبت ہے تو اس لیے بہت ہی قریب ہے اس دنیا میں اگر یہ اتنا قریب ہوتا ہے صورت تو لوگ مر جائیں گے صحیح کہ نہیں لیکن وہاں یہ دلیل کے ارد مشر پہ ان کے بدن اور مضبوط ہو جائے گا صبر کریں گے لیکن پسینا ہوگا اور کچھ علماء کہتے میل اس کو کہتے ہیں <تصفح> آپ سرما دیکھیں ہوں گے کہ نہیں سرما کی جو ڈنڈی ہوتی جو کیا کہتے ہیں اس کو سرما کی جو, جو سوئی ہوتی ہے کچھ بھی جو اندر ڈالا جاتا نکالا جاتا اس کو کیا کہتے ہیں <تصفح> سلائی کہتے ہیں ہاں سلائی جو ہوتی ہے یہ سلائی کچھ علماء کہتے ہی اتنے ہی دوری ہے جتنے سلائی کتنا لمبی ہوگی آپ اگر ڈالو گے اس میں سرما کتنا بھی آپ بڑا لے لو اس میں سلائی اتنا ہی لمبا ہوگا یعنی اتنا ہی بس قریب اتنے ہی دوری کے فاصلہ ہے تو یہ بھی دونوں ہو سکتا ہے بہرحال اگر ہم لوگ لے لیں کہ ڈیڑھ کلومیٹر یا سو کلومیٹر قریب لے لو تو کتنا قریب ہے سورج اور سورج آخرت کے سورج اور دنیا کے سورج میں فرق ہوگا تو اس لیے یہ سورج سے کیا ہوگا بہت ہی گرمی ہوگی اور ہر ایک کو پسینہ ہوگا یہ پسینہ کس چیز کے حساب سے نیکی اور برائی کے حساب سے جتنا انسان دنیا میں برائی کرتا تھا اتنا ہی پسینہ اور اگر کم کرتا تھا تو کم اور اگر بالکل نہیں کرتا ہے تو وہ پسینے سے محفوظ ہے اور اگر چند اعمال جونے کی ابھی ذکر کریں گے اگر وہ کرتا ہے تو وہ اس کی دھوپ بھی نہیں لگے گی بلکہ وہ محفوظ رہے گا جیسا کہ ابھی ذکر کریں گے اللہ کے رسول مقداد ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے سنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے روز سورج مخلوق سے انسان سے میل بھر کے فاصلے پر آ جائے گا ایک میل کے فاصلے پر پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگ اپنے اپنے امال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے امال اعمال کے مطابق لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے کوئی تخنوں تک ڈوبا ہوگا تخنا کہاں تک تخنا کہاں ہے جہاں تک جہاں اس کے اوپر شلوار ہونا چاہیے اور آدمی کے لباس ہونا چاہیے جو ٹخنا کہتے کچھ لوگ عورتوں کے اوپر آج کل چل رہا ہے اور آدمیوں کو نیچا چڑھ رہا ہے تو اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا ہے اپنے اپنے امار کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کیا ہے کوئی ٹکنوں تک ڈوبا ہوگا اور کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا گھٹنا یہ ہے اور کسی کو پسینہ کی لگام آئے ہوگی لگام یہ منہ پہ جو ہوتا ہے اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول حسن اپنے لگام جو ہے کے کسی بھی جانور کے اس کو پہ لگاتے نہیں لگاتے ہیں تو اس لیے اللہ پسینہ ہوگا دوسرا حدیث میں اور وضاحت ہے اللہ کے رسول اکبر کے حدیث اللہ کے رسول فرماتے پہلے حدیث مسلم میں دوسرے حدیث ابن حبان حاکم کی روایت ہے اللہ کے رحمت کی بھی روایت ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم ہیں قیامت کے روز صورت زمین کے قریب آ جائے گا اور لوگوں کو پسینہ آ رہا ہوگا کسی کا پسینہ ایڑی تک ہوگا ایڑی کہاں ہے یہ ایڑی جو پاؤں کے پیچھے حصہ یہ ایڑی تک ہوگا نہیں جو یہ اے اے کیا ہے؟ یہ تخن سے نیچے ہے کسی کا پسینہ آدھی پنڈلی تک ہوگا آدھی پنڈلی یہاں جہاں تک سنت ہے لباس پہننے کے جو یہی اللہ کا رسول آدھی پنڈلے تک پہنتے تھے تو یہی سنت ہے اور کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا گھٹنا اور اوپر ہے کسی کا پسینہ پیٹھ تک ہوگا کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا کسی کا پسینہ اس کے کندھوں تک ہوگا کسی کا پسینہ اس کی گردن تک ہوگا کسی کا پسینہ منہ کے درمیان تک ہوگا اللہ کے رسول پھر اشارہ کی کہ لگام یعنی لگام کی طرح تو منہ تک ہوگا کیا منہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے منہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے جس کے زیادہ پسینہ ہوگا وہ کہاں اس کے پانی جائے گا اگر اور اوپر جائے گا تو کیا فائدہ اس کو ڈوبا رہے گا لیکن وہ ایسے زمین پہ کھڑا ہوگا جہاں پورے پسینے ہو گئے اللہ کا رسول فرماتے ہیں ابویس ہے مسلم کے بعد ابو اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگوں کا پسینہ کہاں تک جائے گا زمین میں ستر باع تک جائے گا باع کس کو کہتے ہیں باع تقریبا۔ تقریباً با میں دو میٹر ہوتا ہے ایک با میں دو میٹر ہوتا ہے تو ایک با یعنی کتنا میٹر ہوا ایک سو چالیس میٹر گہرائی اس کے پسینہ ہوگا کیونکہ وہ زیادہ گناہوں میں گنا ہے اور اس کے بعد اوپر کہاں رہے گا اوپر کان تک یا اس کے منہ تک رہے گا یہ پسینہ اور بہت ہی پریشانی کے ساتھ ہوگا مومن تو کچھ پسینہ ضرور ہوگا لیکن مومن کے لیے کیا لک رسول فرماتے ہیں رش یعنی کیا ہے اس کے لیے کم اثر ہوگا اور کافر کے لیے وہ بہ سے پریشانی ہوگی اور مصیبت ہوگی تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ فرماتے کہ ارد محشر پہ اپ سوچو ایک دن کے معاملہ نہیں ہے دو دن کے معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ 50 ہزار سال تک لوگ اسی پریشینے میں اسی پریشانی میں اسی مصیبت میں مبتلا رہیں گے اس لیے انسان اس دن کے لیے اس دن آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرو اس کے بعد ائیے دیکھتے ہیں کون وہ لوگ ہیں جو یہ صورت سے محفوظ ہوں گے یعنی ارد محشر کے معاملہ ابھی بات کریں گے کہ ارد محشر ہو گے سورج قریب ہو گے تو کیا سارے لوگ سورج کے سامنے دھوپ پہ رہیں گے نیک صالح لوگ کہاں رہیں گے انبیاء کہاں رہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں بتاتے کہ چند لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں مومن مفتی لوگ جو لوگ ان لوگ کو دھوپ بھی نہیں لگے گا وہ لوگ کہاں رہیں گے کسی سائے پہ اور کس چیز کے سائے پہ اس وقت تو کوئی سایہ نہیں ہے کہ کوئی پہاڑ ہے نہ کوئی درخت ہے اور سورج قریب تو کس چیز کے سایہ صرف ایک ہی چیز کا سایہ ہوگا وہ کیا ہے اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کا عرش یعنی اللہ کے عرش قریب ہوگا تو اللہ کے عرش تو عظیم بہت ہی ہے تو اسی لیے وہ اس کے نیچے بالکل بہت ہی جگہ اور بہت ہی سایہ ہوگا سارے لوگ یا جو مومن لوگ ہیں وہ لوگ اسی کے نیچے آرام کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کون وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن خوش نصیب ہوں گے اردن محشر میں جن کو دھوپ بھینے لگے گی تقریبا جو اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے رہیں گے حدیثوں میں جو آتا ہے آٹھ لوگ ہیں. ایک حدیث میں سات ذکر کیا گیا ہے اور دوسرے حدیث میں آٹھواں آئیے دیکھتی یہ آٹھواں ساتواں آیا ساتواں یا آٹھواں آٹھواں آپ کے اندر ہے کہ نہیں اگر آپ کے اندر نہیں تو آپ کوشش کرو کہ آپ کے اندر آ جائے آسان ہے اگر کوئی ہمت اگر کسی کے پاس ہمت ہے تو کر سکتا ہے اور اگر ہمت نہیں تو انسان نہیں اس کے لیے تو بہت بھاری ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یو ظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل دل الا ظله الى اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سبعۃ نے سات قسم کے لوگ ہیں۔ یظلہم اللہ فی ظله کہ اللہ سبحانه وتعالى ان کو اپنے عرش کے سایہ مہیا کرے گا۔ جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں سائے نہیں ہوگا۔ ائے دیکھتے سات لوگ کون سب سے پہلے امام عادل۔ امام امام کس کو کہتے ہیں؟ امام یہاں حاکم کو کہا گیا امام جو حاکم ہوتا ہے اور اس کے صفت کی صفت کے عادل انصاف کرتا ہے یعنی سب کے ساتھ عدل انصاف کے معاملہ کرتا ہے وہ لیکن یہ شرط ہے توحید کے ساتھ یعنی مسلمان مومن موحد ہے اور توحید کے ساتھ لوگوں کے درمیان عدل انصاف کرتا ہے یہ ضرور نہیں کہ وہ حاکم ہے جو پورے ملک کے حاکم ہے جو پورے ملک کے حاکم ہوتا ہے شہر کے حاکم ہوتا ہے کسی گاؤں کے حاکم ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہے تو امام العادل دوسرے کیا ہے فی عبادت اللہ اور شاہ بنش اپ عبادت اللہ اللہ کا رسول وہ آدمی جنہوں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے دوسرے وہ شخص جس کا اللہ کا رسو وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاری نوجوانی بھی اللہ کی عبادت میں گزاری آج کل ہم لوگ لوگ کی حالت کیا دیکھتے ہیں کہ جوانی میں تو خوب مستی اٹھائیں گے بڑھاپے میں آ کے توبہ استغفار کریں گے کہیں اللہ تو معاف کریں گے لیکن یہ نصیب اس کو نہیں ہوگا کیونکہ جوانی اصل عمر ہے اگر کوئی جوانی کے حالت میں عبادت کرتا ہو بڑھاپے میں تو یہ انشاءاللہ مستحق ہے لیکن اگر صرف بڑھاپے میں تو جنت تو جائے گا انشاءاللہ لیکن یہ نعمت اور یہ ثواب اس کو نہیں ملے گا بہت سے لوگ جوانی میں ماشاءاللہ اللہ میں ایک سالے ہوتے ہیں لیکن جب عمر زیادہ ہونے لگتا ہے دن بدن پیسہ ہونے لگتا ہے بچے مالدار ہوتے ہیں بچوں میں مشغول ہو جاتا ہے اب دیکھ بڑھاپے میں بدل جاتا ہے تو یہ تو اور خراب ہے کہ سال جوانی میں اچھی حالت پہ رہتا ہے پھر اس کے بعد بدل جائے تو یہ مصیبت ہے اگر الٹا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی انسان بچپنا اور جوانی بڑھاپا صرف اللہ کے لیے کرتا ہے تو کتنا خوش نصیب ہوگا تیسرا کون ہے اللہ کے رسول وسلم فرماتے ہیں ورد جرون کلبو ممفل المساجد یہ آپ لوگوں کے اندر ہونا چاہیے اللہ کے رسول فرماتے وہ آدمی وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے انتظار ہمیشہ دل ہمیشہ اس کے دل مسجد میں لگا رہتا ہے ہر نماز مسجد میں پڑھتا ہے اور صرف نماز نہیں بلکہ مسجد میں بیٹھنا اس کو پسند ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے درد دروس کے لیے بیٹھتا ہے یعنی اس کے دل اکثر مسجدوں میں زیادہ دل لگتا ہے کمروں سے اور گھر سے اور بچوں کے درمیان تو بیٹھنا چاہیے لیکن انسان اگر مسجد میں زیادہ اس کے دل لگتا ہے یعنی ہر نماز کے لیے وہ پریشان رہتا ہے تو یہ خوشخبری کہ نہیں آج کل ہم لوگ اکثر لوگ مسجد میں تو آئیں گے لیکن کب جب تقویر شروع ہوگی تو اس کے بعد جا کے وزو خانہ وزو کریں گے اور ماشاءاللہ آئیں گے تو تیسری یا چوتھی سب میں تو نہیں کہنا چاہیے لیکن طنز کے طور کہہ رہے کہ بہت سے لوگ اور کچھ لوگ ہوتے کہ آپ ان لوگوں کو کبھی پہلے سب میں نہیں دیکھو گے اور اگر دیکھ لوگے تو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے آ تو یہ عجیب اور بہت سے لوگ ہیں اور خاص کر میں حقیقت میں ذکر کرتا ہوں بہت سے لوگ جو طالب علم ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ سروس کچھ دین داری رکھتے کچھ دن بعد خود ٹھنڈے ہوتے ہیں سمتنے فرض نہیں ہے ضروری نہیں پہلے سب میں افل سبا کرنے لگنے نہیں یہ تقوا اور نشان کی نشانی علام اور علامت یہ ہے کہ وہ پہلے سب میں آئے ہمیشہ امام کے پیچھے رہے یہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے نماز اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے اس لیے اس میں زیادہ اخلاص کرنا چاہیے للہ زیادہ ہونی چاہیے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے دل جس کے دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا ہے وہ بھی قیامت کے دن اس کو دھوپ نہیں لگے گی بلکہ وہ عرش کے سائے کے نیچے رہے گا اور چوتھا کون ہے اللہ رسول یہ بہت اہم سفت ہے جو آج کل کے زمانے میں موجود نہیں ہے کیا ہے وہ دو آدمی جنہوں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی اس محبت پر اکٹھے ہوئے اور اس محبت پر الگ ہوئے یعنی محبت کرتے کس کے لیے اللہ کے لیے جمع ہوتے اور اکٹھے ہوتے کہ مطلب دو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ وہ لوگ دوستی رکھتے اللہ کے لیے اور آپس میں بائیکاٹ اگر کرتے ناراضگی ہوتی تو وہی اللہ کے لیے دو دوست محبت ہوتی لیکن اگر کوئی نافرمانی کرتا غلط کام کرتا ہے تو اس کو سمجھا سمجھا کے کچھ اگر کراہت ہوتی یا آپس میں لڑائی ہوتی تو اللہ کے لیے یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب بھی جمع ہوتے ہیں تو ایمان اور عبادت کے حالت میں اور جب الگ ہوتے تو وہ بھی خیر اور آپس میں خیر کا حالت میں رہتے تو بہت اچھی صفت ہے کہ دو دوست جمع ہو جائے ایک دوسرے کو ہمت بڑھائے نیکی اچھائی کی طرف اس کو دھکا دے یہ بہت ہی اچھی صفت ہے اور پانچواں کیا ہے ورجر جاترات من سب ان جمال فقال إِنِّي احب اللہ یہ تو ما مسلم اکثر جوان لوگ تو گھسل جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ نوجوان کیا ہے وہ اور وہ مرد جسے اونچے اور خاندان اور حسین و جمیل عورت نے اسے گناہ کی طرف دعوت دی لیکن وہ یہ کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ مطلب ہم لوگ کے اندر کب آئے گا میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم لوگ کے دل میں یہ چیز بالکل نہیں ہے لیکن انسان تمنا نہ کرے کہ ہاں آزمائش ہو جائے تو ہم دکھائیں نہیں انسان ہمیشہ اس سے ایسی مصیبت سے بچے پتہ نہیں انسان ابھی کہتا ہے کہ ہم بچیں گے لیکن اس حالات ایسے ہوتی ہے کہ انسان نہیں سبر کر پاتا اسی لیے اللہ کے رسوی پر مد ہوا عورت عام غریب عورت نہیں بلکہ مالدار حسین خوبصورت جس طرح حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا ہے حضرت حضرت حضرت, حضرت, حضرت, حضرت, حضرت یوسف بھی شروع میں پھسلنے والے تھے لیکن جب اس نے اپنے ایمان کو جگایا اور ایمان اور ایمان تازہ اچانک یاد آیا کہ یہ غلط ہے تو پھر وہ اس سے بچے تو یہ چیز بہت ہی مشکل ہے لیکن اگر کسی کے دل میں ایمان ہے اور ہمیشہ حلال و حرام کے تمیز ہے برائی سے ہمیشہ بچتا ہے وہ یقیناً اللہ سبحانہ و اس کو اس مصیبت میں بچائے گا ضرور کیونکہ اللہ سبحانہ و جو اللہ کے ساتھ دیتا اللہ اس کو ساتھ ضرور دیں گے اور پانچویں چھٹی سی بت کیا ہے ورجن تسد اخواہ امین ہو اللہ کے رسول بناتے ہیں وہ مرد جس نے اس طرح خفیہ طور پر صدقہ دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا چلتا کہ داہنے ہاتھ نے کیا دی ہے تو یہ پہلے اس میں سنت یہ دلیل ہے اس میں سنت یہ کسان داہنے ہاتھ سے دے سنت یہ کسان چھپائے نہ بتائے بہت سے لوگ نہیں بائیں ہاتھ نہیں بلکہ پورے محلے جان جاتے کہ یہ بندہ یہ چند کرنے والا ہے یہ غلط ہے آپ خفیہ کے طور پر دو ہمیشہ آپ چھپا کے دو ضرور ہے کہ آپ لوگ کو بتاؤ بہت سے لوگ کہتے تو کیا فائدہ دینے سے لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں نہیں کہنے دو آپ اللہ کے لیے دے رہے تو اللہ کو پتا ہے بہت سے لوگ یہ ہوتے کہ غریب کو بھی نہیں پتا چلتا کہ کس نے دی ہے اور کتنا اچھا ہے کسان کسی کے واسطے سے دے دیتا ہے یا کسی کے بھی طریقے سے بھیج دیتا ہے تاکہ اس کو بھی تکلیف نہ ہو کہ کس نے دی ہے کہاں سے ملا ہے بلکہ انسان یعنی ہمیشہ خفیہ کے طور پر اگر دیتا تو بہت ہی اچھی صفت ہے اور آخری صفت کیا ہے ورد جرون اللہ کے رسول پر دکر اللہ خالی الفا بینہ آج کل ہم لوگ تب تنہائی میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سوچتے کہ بھئی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے جو بھی کرنا ہے کر لو آج تو اور مصیبت پہلے زمانے میں اگر کوئی کسی کو برائی کرنا تھا کہاں جانا ہے اس کو اپنے گھر میں نہیں اوک نہیں کر سکتا کیونکہ بند نہ ہو جاتا تو اس کو دور دراز سوار کرنا پڑتا تھا تاکہ ذنا اور غلط کام یا غلط چیز دیکھے اور آج کل اتنا آسان ہو گئے کہ انسان اپنے کمرے میں کہیں بھی بیٹھ یا موبائل اٹھا کے سب پوری دنیا دیکھ لے اور جو آج کل اخلاص اور خوشیت ہونی چاہے یا نظاہر ہوتی اور دوسریا منی کسان ایک بستر میں بیٹھے تھے پتا نہیں کیا کیا کرتا کیا, کیا دیکھتا ہے کس سے بات کرتا ہے کس سے تعلقات رکھتا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کتنے لوگ پھسلتے ہیں کسی سے ملتے نہیں ہیں اپنے موبائل کے ذریعے سے پھسلتے ہیں تو اسے اللہ کے کی رسول کیا فرماتے ہیں کہ مومن وہ صفت ہے یہ جو وہ مستحق ہے کہ اللہ کے عرص کے سائے کے نیچے رہے اور جلن وہ بندہ زکر اللہ خالین جو اللہ ہو تعالیٰ کو میں یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے یعنی وہ تنہائی میں برائی کرنے کے بجائے بلکہ اللہ کو یاد کرتا ہے روتا ہے اور دعا کرتا ہے جیسا کہ آدھی رات میں یا تنہائے میں جب بھی رہتا ہے صحیح بہت سلوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھو کہ لوگ سامنے کبھی نہیں رویں گے کنٹرول کرتے ہیں لیکن تنہائی میں خوب روتے ہیں بلکہ پتا چلتا ہے کہ رو رہے شہر کے چہرے سے پتا چلتا ہے تو رونا اللہ کے لیے رونا بہت ہی ضروری ہے ہمیں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ سال دو سال گزر جاتا جا گزر جاتا کبھی اللہ کے لیے ایک آنسو نہیں بہاتے ہیں کتنا سخت دل ہو جاتا ہے اسی لیے انسان کو رونا چاہیے کم سے کم قرآن کی تلاوت میں دعا کرنے میں استغفار کرنے میں آپ سب کے سامنے نہیں. نہیں تنہائی میں عادت بناؤ کہ آپ تنہائی میں عبادت کرو تو دیکھیے یہ آساد بتایا گیا ہے اس میں اکثر خلوص کے معنی ہے اس میں خلوص کی وجہ سے یہ لوگ مستحق بنے تو یہ اہم سات صفات ہے کیا ہم لوگ کے اندر ہیں کہ نہیں اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو اس کو ایجاد لاؤ تو کم سے کم آپ اس دن اپنے دھوپ اور دھوپ سے آپ بچ جاؤ گے اس طرح کہ کتنا بھی گناہ رہے گا لیکن اگر یہ اس کی حالت یہ ہے تو اللہ معاف کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے مغفرت میں شامل کر سکتے ہیں آٹھواں کون ہے آٹھواں دوسرے حدیث و اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بھی اہم ہے من انظر و جو تنگست مقروض کو مہلت دے دیتا ہے عوض یا اس کے کچھ قرض چھوڑ دیتا معاف کر دیتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا ہے تعالیٰ کے دن اپنے سایہ تلے جگہ دے گا اور اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا یہ کون آج کل ہم لوگ کسی کو قرض دیتے ہیں تو فری کوئی نہیں دیتا ہے اوپر سے فائدہ اٹھائیں گے کہ آپ کتنا پرسینٹ زیادہ دو گے کیا فائدہ آپ کو ہم فری میں دیں نہیں آپ اللہ کے لیے دے رہے ہو اب اوپر سے سود لوگے تو انسان کی لعنت ہے اور اگر انسان سود نہیں لیتا بلکہ معاف کرتا تو اس کے لیے کتنا خیریت اور آفیت ہے تو اس لیے انسان قرض دے اگر کوئی محتاج ہو اور اگر وہ مہلت مزید مانتا ہے جیسے ایک سال گزر گئے نہیں دے پا رہا ہے اور آپ اس کے حالت جانتے ہیں قسم کھا رہا ہے کوئی گواہ بن رہا ہے کہ نہیں دے پائے گا تو آپ اس کو اور مہلت دو یا آپ کم سے کم آپ اس کو کچھ حصہ کچھ کم کر دو کتنا آپ کے پاس ہے ایک ہزار باقی ہے چلو آدھا دے دو کم دے دو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کچھ صحابہ کرام کے ساتھ یہی معاملہ کی اس انسان کو کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ لوگ کے پریشان جو ہوتے ہیں ان لوگوں کی حالت آپ یعنی yani انوں کے کی مدد کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اس کے علاوہ اور بہت سارے امان ہیں جس کی وجہ سے انسان جنت کے مستحق بن سکتا ہے عرش کے نیچے نہیں لیکن ارد محشر میں اس کے لیے فائدہ ہوگا میں جلدی جلدی ذکر کرتا ہوں ایک یہ اخلاق حسنا اللہ کے رسول فرماتے تم میں سے زیادہ عزیز اور کامت کے روز میرے قریب بیٹھنے والا وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے تو ارد محشر میں بھی آپ کے مقام اچھا ہوگا اگر آپ کے اخلاق اچھے اور اللہ کے رسول کی قربت رہیں گے اللہ کے رسول کی قربت ملے گی ارد محشر میں اور جنت میں بھی اللہ سبحانہ و قربت دیں گے اسی طرح اگر کوئی انسان خاکساری ساری کرتا ہے تواز آپ دیکھو کہ بہت سے لوگ ماشاءاللہ پیسہ ہے حلال پیسے سے اچھے فرسٹ کلاس کپڑا پہنتے ہیں یہ بھی کپڑا اچھے فرسٹ کلاس اور سب سے عمدہ پہننا حلال ہے لیکن اس کو چھوڑنا سنت ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں میرا ہلال پیسہ حلال پیسہ لیکن ضرور نہیں کہ آپ ہر چیز عمدہ پہنو آپ یہ عمدہ پہن کے جاؤ گے تو غریب لوگ کے دل ٹوٹتا ہے کہ نہیں اس لیے خاکساری ہونی چاہیے اللہ کے لیے اللہ کے رسول ہیں یہ ہی بندہ اس طرح کرتا ہے من منترک الباس تواز اللہ جسے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے توازو اختیار کی اور ایسی قیمتی لباس نہ پہنا جسے خریدنے کی وہ استطاعت رکھتا ہے اسے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے بلائیں گے تاکہ وہ اہل ایمان کے لباس میں سے جو چاہے پسند کر لے یہ قیامت کے عرد محشر میں بلائیں گے اسی طرح جو انسان اذان دیتا ہے آج کل ہم لوگ اذان کو بہت ہی عقیر کام سمجھتے ہیں غریبوں کے کام نہیں انسان اذان کے لیے دوڑے اس کا مطلب نہیں کہ دوڑے اس کو اذان کرنے نہیں آتا آپ سیکھو اور اذان دو سنت کے مطابق کرو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اشد اللہ آج معذر اطول سے انا قیوم القیامہ کہ معذر اذان دینے والے لوگ قیامت کے روز سب سے اونچے گردنوں والے ہوں گے گردن اونچے ہوں گے یعنی تعریف ہے لوگ پہچانیں گے کہ یہ اچھا انسان ہے اور خیر کام کرنے والی انسان ہے اسی طرح جو اپنے غصہ پی لیتا ہے کوئی اگر چھیڑتا ہے یا کوئی غصہ, یا کوئی گالی دیتا ہے کچھ بھی تو ہم لوگ فوراً جواب دے دیتے ہیں اگر کوئی انسان اپنے غصہ پی لیتا ہے حالانکہ وہ یعنی جواب دے سکتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے اللہ کے رسول سنم فرماتے ہیں نہیں اللہ کے رہا اللہ میں کہتا مغیر اور موقعات جو شخص انتقام لینے پر پوری طرح قادر تھا لیکن غصہ پی گیا اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اسے حور العین منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے گا حور العین میں سے دیں گے کہ جسے چاہے نکاح کر لے یہ ارد محشر پہ ہے اسی انسان صبر کرے اور اس سے بڑھ کر کیا ہے اگر انسان یہ قیامت ارد محشر کی جو ہولناکی ہوتی پریشانی ہوتی مصیبت ہے اگر آپ اس کو چاہتے کہ اللہ کم کرے تو آپ کسی مسلمان کی مصیبت یہاں دور کرو اللہ کے رسول فرماتے ہیں منتقر جس نے کسی مسلمان سے مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت دور کی اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور فرمائے گا اور وہ امن ستارا مومن سر علم اور جس نے تنڈس کو مہلت دی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا وہ امن ستارا مسلمان اور جس نے کسی مسلمان پر پردہ ڈالا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے ایبو پر پردہ ڈالے گا اور کہاں ڈالیں گے یہی عبد محشر میں کہ یہی جمع ہو انسان لوگ ہوں گے اور یہی حساب کتاب کیا جائے گا اس لیے آپ کے لیے تقریب کیا جائے گا آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی اگر آپ دنیا میں یہ کرو گے خالص اللہ کے لیے دکھانے کے لیے نہیں مجبوری پہ نہیں بہت سے لوگ اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں بھائی کو دیتے ہیں ماں کو دیتے ہیں بیٹے کو دیتے ہیں کس کو دیتے ہیں دل دبا کے اور اس کے بعد ہزار لوگ کے پاس جا کے شکایت کریں گے نہیں اگر آپ یہ سمجھ کے دیتے ہو کہ اللہ کے لیے میں دے رہا ہوں اور اس کو مصیبت تندرست ہے تو ان اللہ اللہ سبحان آپ کی مصیبت دور کریں گے اس کے بعد اگر آپ لوگ پانچ منٹ اور دو بس یہ الٹا دکھے ذکر کریں گے جو میں مصیبت میں رہیں گے یہاں کافروں کا حال نہیں ذکر کر رہے ہیں یہاں وہ اعمال چند اعمال ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ارد محشر میں اس کی برائی کی وجہ سے وہ لوگ پریشان رہیں گے ابھی کچھ نیکی بتایا گیا ہے جس کی وجہ سے انسان ارد محشر میں خوشحالی میں رہے گا اور ابھی الٹا ذکر کریں گے وہ مصیبتیں وہ برائیاں جس کی وجہ سے انسان ارد محشر میں پریشان ہوگا میں مختصر انداز سے ذکر کرتا ہوں سب سے پہلے جو زکوٰۃ نہیں دیتا کتنا لوگ کے پاس ماشاء پیسہ ہے لیکن زکات نہیں نکالتے ہیں. یہ لوگ کو عذاب ڈبل ہے تین بلکہ تین جگہ عذاب ہے بلکہ میں یہ سمجھتا کہ چار جگہ عذاب ہے ایک دنیا کی زندگی میں اللہ مال میں برکت نہیں دیں گا اور حرام پیسہ بھی ہو جائے گا اگر وہ اپنے غریبوں کا پیسہ کھاتا ہے عذاب قبر میں قبر میں بھی اس کو عذاب ملے گا اردم محشر پہ بھی اور جہنم میں الگ عذاب ہے اللہ کے رسول ساسر میں حدیث لمبی ہے لیکن میں مختصر انداز سے ذکر کرتا ہوں یعنی سونے اور چاندی کی زکاط ادا نہ کرنے والوں کو میدان حشر میں سونے اور چاندی کی گرم تختیوں سے داغا جائے گا اس کو گرم کر کے اس کو داغا جائے گا اور اگر کوئی کسی کے پاس اونٹ ہے گائے ہے بکرا ہے اور زکات نصاب تک پہنچتا نہیں دیتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ یہ جانور پچاس ہزار سال تک میدان حشر میں مسلسل اپنے پاؤں تلے روندے رہیں گے یعنی اس کو کچلتے جائیں گے یہ جانور اس کو کچلتے جائیں گے یہ جو زکات نہیں ادا کرتا ہے تو اس لیے اگر زکوۃ آپ کے اوپر ہے تو دینا چاہے حدیث لمبی اس لیے وقت نہ پڑھوں اسی طرح جو قاتل ہوتا ہے قتل کرنے والے انسان بری حالت پہ آئے گا اللہ سن کسی, کسی کا ساتھ ظلم کرے اگر کوئی انسان کسی کا کسی کو قتل کرتا ہے تو قاتل اور مکتور کس طرح آئیں گے یہ حدیث سن لو اللہ کے رسول ساسن فرماتے ہیں قیامت کے روز مقتول جس قتل کیا گیا مقتول اپنے قاتل کو اس طرح لائے گا کہ قاتل کے پیشانی یعنی دنیا میں کون قتل کیے قاتل قتل کی مقتول کو اور آخرت میں ارد میں میں الٹا معاملہ ہوگا کہ مقتول قاتل کے سر لے کر آئے گا قاتل کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا وہ یہ قاتل کے خون بہ رہا ہوگا اور یہ بندہ اللہ سے پوچھے گے اللہ یہ بندے سے پوچھ یعنی یار اشارہ کرے گا کہ اس کو یہ بندہ مجھے کیوں قتل کی ہے تو اسی لیے انسان یہاں دنیا میں قتل کرنے سے پہلے سوچ لے پچاس بار آج کل بہت سے لوگ قتل نہیں کرتے ہیں قتل کرواتے ہیں زمین کی خاطر گھر کے خاطر کوئی پڑوس سے کوئی آدمی یا کوئی بھائی یا کوئی رشتے اگر کوئی مانگا ہے تو بہت سے لوگ کیا پیسہ دے کے کسی گنڈے کو بلا لیتے ہیں اور کتنا ہم لوگ کے ملک میں ہوتا ہے بھائی بھائی میں باپ بیٹے میں لڑائی صرف زمین کے لیے یا حقیر چیز کے لیے اور اس میں بھی قتل ہوتے غلط ہے. قتل انسان اللہ کے رسول بنائے قیامت سے پہلے قتل بہت ہی زیادہ ہوگا اب مقتول بنو قاتل مت بنو تو مقتول بنو کیونکہ آپ آپ کے حق میں سب کچھ ہوگا اور قاتل بنو گے تو اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کے ہاں سے کہاں بھاگو گے اسی طرح جو سود کھاتا ہے قرآن کی آیت ہے اللہ دین اکل جو آئے پڑھی گئی شروع میں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے جیسے کسی شیطان نے اسے چھو کر یعنی اس کو مسوا اور مرغی آ گئی المت جو اسی لیے تکبر کرنے والے جو گھمنڈی ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز کرنے تکوں کی مانند ذرے کی چونٹی کے مانن انسانوں کی شکل میں اکٹھے کیا جائیں گے ذلت اور رسوائے ہر طرف سے ان پر چھا جائے گی یعنی ذریل چھوٹے چھوٹے ہوں گے لیکن شکل انہیں کی شکل ہے لوگ پہچان لیں گے اسی طرح جو اپنے بیویوں کے درمیان نا کرتا ہے یعنی اگر کسی کے پاس ایک بیوی سے زائد ہو دو بیوی تین بیوی اگر ظلم کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے حال کیا ہوگا اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ جس کے پاس دو بیویاں ہوں گے ہوں اور وہ ان دونوں میں کسی کے ایک, کسی ایک کی طرف جھک جائے تو قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا یعنی آدھا حصہ گرا ہوگا ایک حصہ کھڑا ہوگا اور ایک حصہ گرا رہے گا سب لوگ پہچان لیں گے یہ اگر انسان اپنے بیوی کا, بیویوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس لیے انسان عدم انصاف ہر چیز میں کرنا چاہیے اسی طرح اگر کوئی انسان بھیک مانگتا ہے اور وہ مستحق نہیں ہے وہ بھی بہت بری صورت میں آئے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو قیامت کی دن بھیک اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں یا حدیث میں آتا ہے جی اللہ کا رسول آدمی ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے آج کل دیکھا جاتا جس کے ایک بار عادت ہوگی وہ عادت کبھی نہیں چھوڑتا ہے سوچتا فری میں ملتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی تک نہیں ہوگی صرف ہڈی رہے گی اور لوگ اس کو دیکھ کر پہچان کتنا بری صفت ہے یہ ارد محسوس پہ الگ اس کی آنکھ اور الگ الگ بدن الگ ننگا ہوگا اور اوپر سے یہ تو یہ بہت ہی بری صفت اسی طرح بہت سے حدیثے بہت اور آتا ہے جو ریا کرتا ہے دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے نہیں, کوئی نہیں ایک ہی کرتا ہے لیکن دکھانے کے لیے تو قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ اور لوگ کے سامنے اس کو بدنام کریں گے جیسا کہ ابو داود کے حدیث اللہ کے رسول مر جو شخص جو کسی آدمی کی وجہ سے ریا اور دکھاوے کے مقام پر پہنچے گا قیامت کے روز اللہ سے اسے ایسے مقام پر اللہ کھڑا کریں گے جہاں اس کا خوب ریا اور دکھاوا ہوگا یعنی سب لوگ اس کی ذلت دیکھیں گے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور بہت سے حدیث ہیں جس میں اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن یعنی ارض محشر میں نہ ان لوگ کی طرف دیکھیں گے یعنی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے نہ ان لوگ سے رحمت کے الفاظ اور رحمت کے طریقے سے بات کریں گے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے دیکھیے اس میں کئی حدیث ہیں اور ہر حدیث میں الگ الگ, الگ تین ذکر کیا جاتا ہے میں مختصر انداز سے ذکر کرتا ہوں سب سے پہلے تخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے مردوں کے لیے جو لوگ تخنے کے نیچے کپڑا پہنتے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن ہوں گے کیونکہ تکبر ہے کتنا بھی کہے گا کہ نہیں میرے دل میں تکبر نہیں تکبر ہے کیونکہ انسان کیا کیوں پہنتا ہے کیونکہ یہ چاہتا کہ میں اچھا پہنوں تاکہ لوگ میری تعریف کریں تاکہ مجھے اچھے نگاہ سے دیکھیں تو یہ کبر کے کچھ حصہ بھی بن سکتا ہے اور شریعت کو رد کرنا یہ تکبر ہے اگر کسی سے کہ تخنے کے نیچے مت نہیں نجائز ہے تو اس کے مطلب یہ حق کو ٹھکرا دیا حق کو را رد کر دیا اور یہ تک ہے تو صرف کون ہے تخنوں کے تخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے یہ نماز میں نہیں بلکہ ہر حالت میں دوسرا احسان جیت لانے والے دینے کے بعد احسان روز سنائیں گے آپ کو اتنا دیا یہ دیا کہاں چلے گئے یہ غلط ہے تیسرا جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والے دکانداروں کے لیے ہے دکان کھولنے کے بعد کتنا قسم کھڑاتے اللہ وکیل اللہ شاہد واللہ اللہ اور کتنا کھیل کھیلتے وہ جھوٹ ہے یہ لوگ اللہ کے رسول اللہ کی شکل ان سے رحمت کی بات کریے ایک حدیث میں دوسرا حدیث اللہ کے رسول مزید تین ذکر کیے ہیں کون ہے بوڑھا زانی زنا جوان لوگ کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے لیکن اگر بڑھاپے میں کوئی کرتا ہے تو کتنا بڑی مصیبت ہے اور بڑھاپے میں کون کرتا ہے جو جوانی میں کرتے آئے یعنی جو جوانی میں اس کی عادت بن گئی وہ بڑھاپے میں کبھی نہیں چھوڑنے والا لیکن جو, جو جوانی میں نہیں کی عموماً وہ بڑھاپے میں نہیں کرتا ہے اور خدا نہ خاص اگر کبھی پاؤں فیصل گئے تو توبہ کر لیتا ہے لیکن جس کی عادت ہی جوانی میں کر کے آئے تو وہ بڑھاپے میں بھی کرتا ہے تو اس لیے عذاب ہے اور کون سے وہ حاکم حکمران جو اپنے رائے اپنے پبلک یعنی لوگ کو بہکوف بناتا اور جھوٹ بولتا ہے اور آج کل ہم لوگ کا سیاست داغ کتنا جھوٹ ہم لوگ کے ملک میں الیکشن کے وقت کیا کیا قسم کھا کے کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں اس کے بعد کچھ نہیں کرتے ہیں اور گھمنڈی کون گھمنڈی تکبر کرنے یعنی وہ جو غریب ہے ایک مالدار تکبر کرتا تو مان لے لو پیسہ ہے لیکن غریب ہے وہ بھی تکبر کر رہا ہے بہت لوگ غریب لوگ پتہ نہیں چند پیسہ ملتا کتنا گھمنڈی ہو جاتے ہیں تو اسی لیے یہ لوگ کے لیے سخت عذاب ہے اور چوتھی حادیث ملا کا رسول پڑا ایسی جگہ مسافر کو پانی نہ پلانا جہاں کہیں اور پانی میسر نہ ہو کوئی مسافر آتا ہے کسی کا ہم لوگ کے ملک میں خاص کر کسی کے گھر کے سامنے رہتا ہے کہ مجھے پلا دو کدھر کہ نہیں کہیں اور چلے جاؤ اور بےچارا کہاں رات میں جائے کہاں پانی پیئے تو اسی لیے یہ بھی سخت عزاب ہے مالی مفادات کی خاطر کسی حاکم کے ساتھ دینا یعنی صرف دنیا کی خاطر کسی کو ووٹ دینا کسی کے ساتھ دینا جیسے کہ آج کل ہوتا ہے آج کل ہم لوگ کے ملک میں ووٹ دیتے تو کچھ دیکھیں دیں گے جو ہمیں زیادہ فائدہ پہنچائے گا نہیں دیکھیں گے کہ عادل انصاف لوگوں کو فائدہ پہنچاتا کہ نہیں اپنے ذاتی مفادات انسان دیکھتا ہے اسی طرح اور چوتھی حدیث من اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ تین کون ہیں والدین کا نافرمان جو والدین کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورت عورت آج کل بہت سے مردوں کی مشابت کرتی نہ با پردہ نہ کوئی حجاب بال کے سٹائل شکل لباس ہر چیز تو یہ مشابہت اسی طرح کون ہے وہ دیوس دیوس آدمی دیوس کس کو کہتے ہیں دیوس اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی بیوی غیر محرموں کے سامنے بے پردہ لے کر جاتا ہے آج کل ہوتا ہے مہمان آئے تو آدمی کہتا رہے مہمان میرا دوست ہے چلی جاؤ چاہے پیش کرو یہ پیش دیوس کرتے ہیں. دی... دیوس یہ انسان ہے دیا تحی رتبہ ہوتا ہے سب سے بڑھ کر دیوس وہ ہے جو فحاشی پر راضی رہتا ہے اور سب سے کم وہ جو بے پردگی کے ساتھ اپنے بیوی کو نکالتا ہے اور ہم لوگ کتنا لوگ ہیں. نماز روزہ رکھتے ہیں اب ہم ایک مسجد کے امام ہیں. تعجب کرتے کہ کچھ لوگ ماشاءاللہ اللہ فجد تک آتے ہیں لیکن جب باہر جاتے تو بہت ہی صدمہ ہوتا دیکھتے ہیں کہ گھر والے کوئی پردہ نہیں پہنتا یہ غلط ہے انسان جگہ نماز پڑھتا عبادت صحیح اللہ کے لیے کرتا ہے تو یہ بے پردگی اور یہ چیزوں سے بچنا چاہیے اور اس کے علاوہ اور بہت ہے اللہ کے رسول نے ذکر کی کہ لوگ ارد محشر کے لیے ارد مشرف پہ اللہ نعلوں کو ان لوگ سے رحمت کی باتیں کریں گے نہ رحمت کی نگاہ سے کریں گے اور ان کو لئے سخت عذاب ہے تو اسے محرمات سے بچو اور وہ نیکیہ جو ذکر کی گئی اس پر عمل کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی زندگی میں برکت دے انشاءاللہ اگلے درس میں یہ انبیاء ارد محشر میں کیا کریں گے اس کے کیا امال ہے لوگ کس طرح جائیں گے اپنے انبیاء کے پیچھے کیا اس میں اماموں کے کوئی دخل ہے کہ نہیں اس کے بعد شفاعت کے بعد کچھ مختصر انداز ذکر کریں گے اور حوض کا یعنی جو ارد محشر میں کچھ بھی اعمال ہوں گے تو اس میں کچھ مختصر انداز سے ذکر کیا جائے گا اور اس کے بعد والے درس میں انشاءاللہ حساب کتاب کے بارے میں شروع کریں گے کہ کس طرح اللہ حساب کریں گے کس طرح آئیں گے کس طرح فیصلہ کرتے ہیں کتاب کس طرح دیا جاتا ترازو کس طرح رکھا جاتا پل پلس کس طرح ہوگا پھر آخری جنت اور جہنم کے متعلق بات کریں گے اللہ سے دعا اللہ سمہاں تعلیم ہم کو ہمیشہ نیکی اور صلاح اور اچھے کام کرنے کے توفیق دے اور ہم لوگ کا حشر بھی اچھے طریقے سے کرے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے اور ہم لوگ کو بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے ہم لوگ کو بھی رکھے اور صلی اللہ علیہ محمد علی و صحبی اجمعین الحمد رب العالمین